قوم اگر تم ساتھ نہ دو تو تنہا ہم سے کیا ہوگا تم ساتھ نہ دو تو تنہا ہم سے کیا ہوگا اے کوم اگر تم ساتھ نہ دو تو تنہا ہم سے کیا ہوگا تم آؤ قرض بلاتا ہے دنیا میں توی الاتا ہے تم آؤ طوفا جوش دکھاتا ہے ایک فتنہ شور مچاتا ہے اے قوم اگر تم ساتھ نہ دو تو تنہا ہم سے کیا ہوگا اے قوم اگر تم ساتھ نہ دو تو تنہا ہم سے کیا ہوگا ہم لوگ ابھی آزاد نہیں ذہنوں کی غلامی باقی ہے ہم, ہم لوگ ابھی آزاد نہیں زہروں کی غلامی باقی ہے تقدیر کی شفقت سے حاصل تدبیر کی خامی باقی ہے کقبیر کی شفقت سے حاصل تدبیر کی خامی باقی ہے تینوں کے حرم سونے ابھی امیدوں سے آباد نہیں چہروں کی چمک ایک دھوکہ ہے کوئی بھی جوانی شان نہیں اے قوم اگر تم ساتھ نہ دو تو تنہا ہم سے کیا ہوگا اے قوم اگر تم تم ساتھ نہ دو تو تنہا ہم سے کیا ہوگا غریب کے اصولوں کے بندھن افسوس نہ اب تک ٹوٹ سکے غریب کے اصولوں کے بندھن افسوس نہ اب تک ٹوٹ سکے ہم کو مشق بھکاری ہے مشکل ہے کہ عادت چھوٹ سکے کونا کو مشق بھکاری ہے مشکل ہے کہ عادت چھوٹ سکے کبویا اپنا بیج کوئی جو نم پائے اور پھوٹ سکے قوم اگر تم ساتھ نہ دو تو تنہا ہم سے تم ساتھ نہ دو تو تنہا ہم سے کیا ہوگا تقلید کے ایسے خوگر ہیں آزاد روی سے ڈرتے ہیں اقلید کے ایسے پو گل آزاد روی سے ڈرتے ہیں اب یار لکیریں کھینچ گئے ہم لوگ فقیری کرتے ہیں اب لکیریں کھینچ گئے ہم لوگ فقیری کرتے سے کمائی کی نہ کبھی خیران سے جھولے بھرتے ہیں اے قوم اگر تم ساتھ نہ دو تو تنہا ہم سے کیا ہوگا اے قوم اگر تم ساتھ نہ دو تو تنہا ہم سے کیا ہوگا وہ دور غلامی بیت گیا ملت کی خودی کو پیس گیا وہ دور غلامی بیت گیا ملت کی خودی کو پیس گیا ہم جیت کے بازی ہار گئے اور دشمن ہر کر جیت گیا ہم جیت کے بازی ہار گئے اور دشمن ہر کر جیت گیا ایسے میں گو مایوس نہیں بڑھنے کی ہمت کرتے ہیں پر آپ سے بھیج چھپائے کیا دل بیٹھ نہ جائے ڈرتے ہیں اے کام اگر تم ساتھ نہ دو تو تنہا ہم سے کیا ہو تو تنہا ہم سے کیا ہوگا بندہ جو فرنگی حکمت کا دو صدیوں میں تعمیر ہوا زندہ جو فرنگی حکمت کا دو صدیوں میں تعمیر ہوا اب اس پہ سنگی پہرے ہیں یہ ایک اٹل تقدیر ہوا اب اس پہ سنگی پہرے ہیں یہ ایک اٹل تک, ہوا, پہ ایک اٹل تک ہوا ہم اس کے خود ہی ہم آپ ہی پہرے دارس کے ہم اس کے پجاری پی اب تک وہ جا بھی چکے میمارش کے اے قوم اگر تم ساتھ نہ دو تو تنہا ہم سے کیا ہوگا اے قوم اگر تم ساتھ نہ دو تو تنہا ہم سے کیا ہوگا اب نہ جانے سے پہلے یا انڈے بچے دے ہی دیے رنگ نہ سے پہلے یہاں انڈے بچے دے دیے دی دی باطل نے وراثت بھی چھوڑی اور ساتھ ہی وارث چھوڑ دیے دی دی وراثت بھی چھوڑی اور سات ہی بارش چھوڑ دیے دی دی باہر کے فرنگی بھاگ چکے اب گھر کے فرنگی باقی ہیں قرآن کے تھے جو لوگ امی وہ کفر کی میں کے ساتھی ہے اے قوم اگر تم ساتھ نہ دو تو تنہا ہم سے کیا ہوگا قوم اگر تم ساتھ نہ دو تو تنہا ہم سے کیا ہوگا جس دین پہ اپنا ایمان ہے اس دین کی تبدیل کرے اور کے حقائق کو ظالم تعویلوں سے تبدیل کرے کیا ہم یہ رہ بھی سکتے ہیں کیا ہم چپ رہ بھی سکتے ہیں اب ملتے مگر مرزل کو ان باطل کے میں کی گی تعمیروں سے ٹکرانا ہے تو سے لڑ جانا ہے اے ملت احمد مرجل تم یہ پو کیا بھول گئے تم طاقت تھے تم جرت تھے تم ایک پرجوش تھے تم عظمت تھے تم رحمت راحت شفقت تھے تم ایک باروب شجاعت تھے تم عظمت انسانیت تھے اب اتنی بات بتاؤ تم کیا عذر تراشو گے اس دن جب حشر میں پوچھا جائے گا کیا اپنے کنواں سے کام لیا جب کفر ٹکر تھی تو تم نے کس کا ساتھ دیا تھا پاس خزانہ قوت کا وہ کس مقصد پہ صرف کیا اس وقت کہو گے کیا بولو ہر عرض کو کانٹے پر تو لو اس وقت کہو گے کیا بولو ہر پر تو لو کچھ وقت کہو گے کیا بولو آنکھیں تو اٹھاؤ لب کھولو اے قوم اگر تم ساتھ نہ دو تو تنہا ہم سے کیا ہوگا اے کوم اگر تم ساتھ نہ دو تو تنہا ہم سے کیا ہوگا تم آؤ فرض بلاتا ہے دنیا میں تغیر اراتا ہے تم آؤ بلاتا ہے دنیا میں ہے